هو حَفَرَ حفر بئرا في برية فله حريمها فإن كان للعطن فحريمها أربعون زراعا وإن كانت للناضح فحريمها ستون زراعا وإن كانت عينا فحريمها خمسمائة زراعا اچھا بھائی اح مواد کے مسائل چل رہے تھے بھائی آپ نے پڑھا کہ کوئی شخص اگر غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے یعنی اسے قابل کاشت بناتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا لیکن تین شرائط ہیں مولانا پہلی شرط یہ کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو گئی دوسری شرط یہ کہ وہ بستی سے دور ہو یا بستی والوں کے نفع کے لیے نہ ہو ہوگئی اور تیسری شرط امام صاحب کے نزدیک بادشاہ وقت کی اجازت بھی ضروری ہے بھائی اسی طرح کوئی شخص کہیں ایسی جگہ پر جنگل وغیرہ میں کنواں کھوتا ہے تو کوئے کے ارد گرد کچھ جگہ بھی شران وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جایا کرتا ہے بھائی جسے اس کوئے کا حریم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حریم کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ اس نے کنواں کھودا ہے بھائی اس سے پانی پیتا ہے جانوروں وغیرہ کو بھی پانی پاتا ہے تو اس کے اس کے ساتھ کچھ جگہ بھی چاہیے جہاں جانور وغیرہ بیٹھے بھائی سمجھ میں آیا اور نیز تو یہ جو حریم ہے اس حریم کے اندر کوئی اور کنواں کھودنا چاہے تو اس کی اسے اجازت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ قریب قریب کی تھوڑی سی جگہ ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا کنواں کھود دیا جائے تو پھر تو ایک کنویں کا پانی دوسرے کنویں کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے کنویں کا پانی کیا ہوگا دوسرے کنویں کی طرف چلا جائے گا بھائی اس میں کچھ رہ گئی نہیں تو لہٰذا اس کی کچھ جگہ شرعن وہ اس جگہ جو حریم ہے اس کا بھی مالک کنا اور اس کے حریف کے اندر کسی اور کو کنواں وغیرہ کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی پھر یاد رکھیے کنویں دو قسم پر ہے ایک بی آتن ہے اور ایک بیر نازخ ہے بی آتن وہ ہے جسے ہاتھوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے بھائی ہاتھوں کے ذریعے اور بیر نازخ وہ ہے جسے اونٹوں کے ذریعے بھائی کیا, کیا جاتا ہے پانی نکالا جاتا ہے بھائی تو جس کے ذریعے ہاتھوں سے پانی نکالا جاتا ہے اس کا حریم ذرا کم ہے اور جس سے اونٹوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اس کا حریم کچھ زیادہ ہے بھائی مولانا یہ ساری تفصیل احادیث وغیرہ میں آتی ہیں بھائی ومن فارن فیبر ریت اللہ فل ہری محا اور جس نے کنواں کھودا مولانا جنگل میں فر کا معنی کھودنا بریا بھائی اس کو را کی تشدد کے ساتھ پڑھنا یا بھی مشدد ہے را بھی مشدد بھائی سمجھ میں آئے اس کا ماتا برن ہے بررون بھائی خشکی کو کہتے ہیں یہ اسی کی طرح منسوب ہے جنگل بھائی اور اگر بریہ ہو را کی تخفیف کے ساتھ تو اس کے معنی مخلوق کے آتے ہیں بھائی وَمَنْ فرابی برتی جس نے کنواں کھودا جنگل کے اندر فَلَهُ حَرِيمُهَا تو اس شخص کے لیے اس کنویں کا حریم ہے ف انکانت لری محا اربہ ذرا آسن کا ویسے لغوی معنی ہے بھائی کنویں کے پاس بھائی جانوروں کا پانی وغیرہ پینے کے بعد بیٹھ جانا اس کو کیا کہتے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ اسے آتن کہتے ہیں بھائی فہم کان آتنی تو اگر یہ بی آتن تھا فریما اربا نذرا تو اس کا حریم چالیس گز ہے مولانا کتنا ہے چالیس گز بھائی اور یاد رکھیے چالیس شرعی گز مراد ہیں ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے ڈیڑھ فٹ کا اور آج کا جو رائج انگریزی گز ہے وہ کتنا ہے وہ تین فٹ کا ہے یعنی ایک انگریزی گز دو شرعی گزوں کے برابر ہے تو چالیس گز یہ ہے شرعی تو انگریزی کتنے گز بن گئے بیس گز یہ بیس گز اس کا شریم ہے اور یہ چاروں طرف بھائی ہر طرف بیس گز یہ اس کا شریم ہے بھائی کنواں کھودا دائیں طرف بھی اس کے بیس گز بائیں طرف بھی سمجھ آیا آگے کی طرف پیچھے ہر طرف چاروں طرف یعنی اس کے جو بیس, بیس گز یہ اس کو کا حریم ہے اس حریم کے اندر کوئی کنواں وغیرہ کھودنا چاہے اس کی اسے, اسے اجازت نہیں ہوگی بھائی وہ امکان اور اگر وہ کنواں بیر ناز تھا یعنی اونٹ وغیرہ کے ذریعے اسے پانی نکالا جاتا ہے حریم ہوا ستو زیرا تو اس کا حریم ساٹھ زیرا ہے ساٹھ شرعی گز ہے مولانا چاروں طرف بھائی اور اگر یہ تو انگریز شرعی گز تھے انگریزی گز کتنے ہو گئے تیس تیس گز ہے ہر طرف انکان اور اگر وہ چشمہ تھا مولانا چشمے والا کنواں اسے پانی جاری ہوتا ہے نکلتا رہتا ہے بھائی گزم ہے ہر طرف بھائی اس کے اندر کسی اور کو یہ وغیرہ کھودنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی سمجھ میں ہے یہ چشمے والا ہے چشمے کی طرح پانی سے جاری رہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ جگہ چاہیے کچھ جگہ چاہیے جہاں پانی بہے پھر کچھ جگہ چاہیے جہاں پانی اکٹھا ہو ہوس کی طرح پھر اس سے آگے پانی بہنے کی جگہ چاہیے تاکہ زمین تک پہنچے بھائی اس لیے اس کا حریم کیا ہے زیادہ ہے تو ہر طرف ڈھائی سو گز بھائی تو کہتے ہیں فمن فی جس شخص نے ارادہ کیا کہ وہ کنواں کھودے کیا, کیا جائے گا منع کیا جائے گا اسے روکا جائے گا بھائی تو جس کنویں کا بھی حریم ہے اس حریم کے اندر کسی دوسرے کو کنواں کھودنے سے منع کیا جائے گا بھائی اور لم لکھتے ہیں بھائی یہ عرب کی زمین کا حال ہے بھائی عرب کی زمین سخت ہوتی ہے بھائی اور ہمارے علاقے وہاں کی کہتے ہیں اگر دوسرے علاقے ہوں اس کی زمین نرم ہے کہ عرب کی زمین سخت ہے بھائی تو وہاں بھائی حریم کے اندر کوئی کنواں کھودے گا تو اس کنویں کا پانی تو اس کنویں کی طرف جائے گا بھائی تو ذرا دور کنواں کھودنا چاہیے حریم کے اندر اجازت نہیں ہے اور ہمارے اور دوسرے علاقے جہاں پر زمین نرم ہو وہاں تو یہ حریم اور بھی زیادہ ہوگا بھائی حریم کیا ہوگا اور بھائی وہ حساب دیکھ لیا جائے گا اس کے کتنے فاصلے تک اثر رہتا ہے کہ اگر کنواں کھوجا جائے تو اس کنویں کے پانی پر اثر پڑے گا تو وہاں تک اس کا حریم ہو جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ما ترقل فوراتو لو زمین جسے چھوڑ دیا ہو فورات دریائے فرات نے ودیج لو اور دریائے دجلا نے بھائی بھائی فرات اور دجلا یہ ایراط کے دریاں ہیں بھئی دریا ہیں بھائی دریا فورات جو ہے کوفہ شہر کے پاس سے بہتا ہے اور دریا دجلا بغداد کے پاس سے بہتا ہے بھائی دریا دجلا دال کے کثرے کے ساتھ ہے صحیح لفظ اگرچہ ہمارے ہاں مشہور دجلہ ہے بھائی دال کے فتح کے ساتھ تو دریا فورات اور دریا دجلا اگر کوئی زمین تھی بھائی مراد عام دریا ہے یہ ویسے ذکر کر دیا چونکہ اس علاقے کے مشہور دریا یہ تھے وہ ایک زمین ہے اس دریا آپ جانتے ہیں بھائی رخ موڑتا رہتا ہے بھائی خصوصاً جہاں موڑ وغیرہ ہو وہاں دریا زمین کو کاٹتا چلا جاتا ہے اور اپنا رخ بدل لیتا ہے تو اگر ایسی جگہ تھی کہ دریا وہاں سے مڑتے مڑتے دور چلا گیا زمین اب خشک رہ گئی وہ بنجر زمین پڑی تھی تو یہ کیا مواد کے حکم میں ہے کیا اس کو کوئی آباد کرے تو اس کا مالک بنے گا یا مالک نہیں بنے گا تو صاحب قدوری ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی اگر دریا کے پھر ادھر واپس آنے کا امکان ہے پھر تو یہ مواد نہیں ہے مولانا پھر اس کو اسی طرح رہنے دے کسی وقت پھر دریا کیا ہوگا ادھر کو واپس آ جائے گا اور لوگوں کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو لہذا اس کو آباد نہ کرے بھائی اور اور اگر دریا کے پھر ادھر آنے کا امکان نہیں ہے تو پھر یہ مواد ہے مولانا بشرطے کہ کسی آبادی کا حریم نہ ہو جو ذکر ہو چکا کہ اب لوگوں کے مشترکہ نفے وغیرہ کی جگہ نہ ہو گئے تو کہتے ہیں وما اور وہ زمین جسے چھوڑ دیا فورات اور دریائے اور پھر گیا یعنی مڑ گیا اس سے پانی فہم کا نا یا جو ہی پس اگر ممکن ہو اس دریا کا لوٹنا اس زمین کی طرف لم يَجُزْ اِحْيَاؤُهُ تو اس کو عباد کرنا جائز نہیں ہے وَإِن کَانَ لَا يَجُزْ اَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُوَ كَلْ مَوَاد اور اگر ممکن نہ ہو کہ لوٹے گا اس کی طرف دریا تو وہ زمین مواد کی طرح ہے اِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ جبکہ وہ حریم نہ ہو کسی آبادی کا یم لکھ من بِإِذْنِ امامی تو مالک بن جائے گا اس زمین کا وہ شخص جو اسے آباد کرے گا بادشاہ کی اجازت سے حاکم کی اجازت سے من کان لہو نہر فی عرض غری ہی ایک آدمی ہے اس نے اس کی زمین تک ایک نہر آتی ہے بھائی اور یہ نہر گزر کر آتی ہے کسی اور آدمی کی زمین سے نہر اس کی ہے گزر کر آتی ہے اور کہاں تک اور کس میں سے گزر کر آتی ہے کسی <سؤال> اور آدمی کی زمین میں سے گزر کر آتی ہے اب یہ نہر چونکہ اس شخص کی ہے تو اس نہر کا جو اندر والا حصہ ہے اندر کی زمین ہے اس کا پیٹ جو ہے اس کا مالک تو یہ آدمی ہے کیا وہ اس نہر کے کناروں کا بھی مالک ہے یا کنارے اسی زمین والے کے ہیں جس سے نہر گزر کر آتی ہے بھائی تو امام صاحب فرماتے نہر کا کوئی حریم نہیں ہے لہذا وہ کنارے کس کے ہوں گے زمین والے ہی کے شمار ہوں گے نہر والے کے شمار ہاں اللہ یہ کہ یہ کوئی بیانہ کے ذریعے ثابت کر دیکھیے کنارے میرے ہیں بھائی تو امام صاحب کے نزدیک نہر وغیرہ کا کوئی حریم نہیں نہر کا پیٹ جو ہے اندر زمین وہ تو اس کی ہے لیکن اس کے کنارے جس شخص کی زمین سے گزر کر آ رہی ہے اسی شخص کے وہ کنارے شمار ہوں گے اس نہر والے کے شمار نہیں ہوں گے جبکہ صاحبین راہی اللہ فرماتے ہیں کہ شخص کے لیے نہر کے دونوں طرح دونوں کنارے اس کے ہیں جو تو بند ہیں نہر کے گرد بھائی تاکہ اس لیے ہے کہ وہ ان پر چل سکے نہر کی دیکھ بھال کے لیے اور نہر کی صفائی وغیرہ کرے گا تو مٹی نکال کر ان کناروں پر ڈالے گا تو دونوں کنارے بھی اس کے ہیں بھائی نہر والے کے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ فی کا نہو اور جس شخص کی کوئی نہر تھی کسی دوسرے کی زمین میں لہو حریم ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی تو اس کے لیے حریم نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اللہ البعین تو اللہ کا مگر یہ کہ اس کی اس پر کوئی بئی ہو ہو وہ اور صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک لہو مسنات مصنعت جو نہر کے بند ہیں دونوں طرح بھائی لہو لہو مسنات اور نہری اس کے لیے نہر کے جو وہ جو نہر کے بند ہیں یم شی آلیہ چلے ان پر یوقی آلیہ ہاتھ اور ڈالے اس پر اس کی مٹی کو نہر کی نہر کی تو صفائی کرنا پڑتی ہے مٹی وغیرہ نکالنا پڑتی ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہوگا تو اس کے کنارے اٹسکے جن پر وہ چل سکے نہر کی دیکھ بھال کر سکے اور مٹی نکال کر اس کے اوپر ڈال سکے بھئی صفائی کرتے ہوئے صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی کتاب المعزون بھئی ایک عام غلام ہے عام غلام کو تصرفات کی اجازت نہیں ہوتی بھئی وہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا اور ایک وہ غلام ہے جسے آقا تجارت وغیرہ کی اجازت دے دیتا ہے بھائی تو جس کو اجازت دے دی یہ کہلاتا ہے عبد مازون معذون اجازت کو کہتے ہیں بھائی آبد مازون جس کو اجازت دی گئی ہے اور دوسرا غلام جو ہے وہ آبد محجور کہلاتا ہے جس پر خجر ہے پابندی ہے بھائی شرحان بھائی تو آپ دے معذون کسے کہتے ہیں جسے آقا کی طرف سے تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے اچھا یہ حاشیہ دیکھیے معذون کے اوپر لکھ دیا ہوا ہے نمبر بائی اور المازون الزن فق الجری و اسقاط الحق مازون ایزن سے ہے بھائی ازن کسے کہتے ہیں اجازت کہتے ہیں السن فق الحاجری فق کا معنی توڑنا حجر کہتے ہیں پابندی مانا اس پابندی کو توڑنا بے شرعن ہر غلام پر پابندی ہے وہ تجارت وغیرہ تصرفات نہیں کر سکتا تو اس تو اجازت اس کو دینا اجازت کسے کہتے ہیں فق الحاجری اس پابندی کو توڑ دینا آقا کیا کر دیتا ہے اسے پابندی کو توڑ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس بات الحقی اور اپنے حق کو اسے کیا کر دیتا ہے بھائی ہر انسان میں اصل تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہے وہ ہر قسم کے تصرفات کا مالک ہے لیکن بعض اوقات انسان پر رقیت آتی ہے یعنی وہ غلام بن جاتا ہے کسی حارث کی وجہ سے جب وہ غلام بن جائے تو شران اس پر پابندی ہوتی ہے آقا کے حق کی وجہ سے اسے کسی قسم کے تجارت وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی بھائی تو یہ آقا کے حق کی وجہ سے اس پر پابندی تھی اس آقا کا اس حق کو ساخت کر دینا کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے پابندی کو توڑنا اور اپنے حق کو سے ساخت کر دینا ختم کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے क्या ہوتا ہے آکا پابندی کو اس سے ختم کر دیتا ہے کہتے ہیں ایزا مولا لیا جات جب اجازت دے دی آقا نے اپنے غلام کو عام اجازت اجازت تصرف تو جائز ہے اس کا تصرف تجارت تمام تجارتوں میں جب آقا نے اس کو عام اجازت دے دی یعنی کہا جاؤ بھائی تم جو بھی تجارت کرنا چاہو کر لو تو یہ عام اجازت ہے ایک ہے خاص اجازت کے جاؤ بھائی صرف کپڑے کی تجارت کرو یا صرف برتنوں کی تجارت کرو تو خاص نہیں عام اجازت دی تو کہتے ہیں اذا اعذن المولى لعبده اذنا امن جب آقا نے اجازت دی اپنے غلام کو عام اجازت جائز تصرف تو جائز ہے اس کا تصرف في سایر التجارات تمام تجارتوں میں وله ان یشتری و یبیع و يرحن و یسترحنا اور اس غلام کے جائز ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے اس کے لیے خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے اور رہن رکھوانا بھی جائز ہے رہنا اور رہن رکھنا بھی خود اپنے پاس رہن رکھنا بھی جائز وجہ یہ ساری چیزیں وہاں تجارت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کوئی چیز بیچنی پڑے گی کبھی کوئی خریدنی پڑے گی پھر کبھی کوئی چیز تجارت میں بھائی رہن بھی رکھوائی جاتی ہے دوسرے کے پاس یا دوسرے کی چیز بھی اپنے پاس رحم رکھوائی جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کی اسے اجازت ہے اسی طرح مولانا تجارت میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساروں کی کیا ہو گئی اسے اجازت ہو گئی بھائی وزین الفی نو معذون فی, فی جمی ہا پہلی صورت تو بسلائی بھائی صاحب کتاب نے کہ اجازت دی جو بھی تجارت تمہارے دل میں آئے جاؤ بھائی کرو بھائی دوسری صورت یہ ہے کہ خاص نوع کی اجازت دی کہ جاؤ بھائی کس کی تجارت کرو کپڑے کی تجارت کرو کوئی نوع بدلا دی تو کیا اب صرف یہ کپڑے کی تجارت کی اجازت ہے یا ہر تجارت کر سکتا ہے یاد رکھیے ہمارے نزدیک ہر تجارت وہ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تجارت اگر ایک خاص نوع کی کام کی بھی اجازت دے دے گا آقا پھر بھی ہمارے نزدیک اجازت عام شمار ہوگی اور وہ ہر تجارت کر سکتا ہے مثلا آقا نے اسے کہا تھا بھائی جاؤ بھائی رنگریزی والا کام کرو کپڑوں کو رنگا کرو یا آقا نے کہا جاؤ بھائی صرف کپڑے کی تجارت کرو تو اب یہ نہیں کہ وہ صرف کپڑے کی تجارت کر سکتا ہے یا صرف رنگریز والا کام کر سکتا ہے جو کام بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی آخا نے صرف اجازت دی کپڑے کی تجارت کی اور صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی تجارت کرنا چاہے کر سکتا ہے وجہ یہ والا نا کہ آخا نے اجازت دی خاص تجارت کی تو ایزن دیا اور ازن کسے کہتے تھے ابھی آپ نے پڑھا فخل حجر پابندی کو ختم کرنا تو جب پابندی ختم ہو گئی تو باقی ساری تجارتوں کی بھی کیا ہو گئی اسے اجازت ہو گئی سمجھ میں آئی بات بھائی تو یہاں پابندی کے معنی میں تو آپ غور کریں کہ پابندی ختم کر دی جب پابندی ختم کر دی تو اب یہاں ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہو پہلے کوئی تجارت وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پابندی تھی اب پابندی کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو آقا نے اگر سے خاص نوبت لائی لیکن ایزن تو آ گیا ایزن تو کہتے کس کو تھے پابندی کو ختم کرنا اپنے حق کو اس سے کیا کر دینا ساخت جب اپنا حق اس سے ساخت کر دیا تو اب اسے کیا ہو گئی عام انسان کی طرح جو آزاد ہوتا ہے اس کی طرح ہر تجارت کی سے اجازت ہو گئی یہ مانا تجارت میں سے کی کی ہی اس تو وہ تمام تجارتوں کے اندر فاین الفیم فلحی سب معذہ نے اسے خاص چیز کے خریدنے یا بیچنے کی اجازت دی تو مثلا بھائی میں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ بھائی وہ جو زید کے پاس گاڑی ہے وہ میرے لیے اسے خرید لو تو کیا یہ اجازت شمار ہوگی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو تجارت کی اجازت میں نہیں دے رہا یہ تو میں اس سے خدمت لے رہا ہوں کہ میں خود نہیں جا سکتا تم جا کر کیا کرو میرے لیے وہ گاڑی خرید لو تو کسی معین چیز کی خریدنے کے لیے بھیجتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ تجارت کی اجازت نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی بلکہ یہ تو خدمت اس سے لے رہا ہے تو کہتے ہیں لہو فیشم ہی اگر اس سے اجازت دے دی کسی معین چیز کے اندر پلئی سے بھی معذون تو اب یہ معذون نہیں ورنہ تو ورنہ خدمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا کوئی آپ کو نے غلام سے کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی آقا بھیج ہی نہیں سکتا اپنے غلام کو کیونکہ فوراً کیا بن جایا کرے گا وہ تو آپ معذون بن جائے گا بھائی تو یہ تو خدمت ہے ضرورت پڑتی ہے ہمارا نا کبھی ایک چیز خریدنے کے لیے ایک طرح بھیج رہا ہے کبھی دوسری طرح بھیج رہا ہے تو یہ ساری خدمت میں ہیں یہ اجازت نہیں ہے بھائی یا کبھی کوئی چیز بیچنے کے لیے بھیج رہا ہے وہ کرار الماضونی بھی اچھا بھائی ایک غلام نے اس کو نے اجازت دے دی یہ آبد معذون بن گیا اب یہ آبد معذون کیا اقرار کر سکتا ہے کسی کی غسب شدہ چیزوں کا اقرار کر سکتا ہے وہ اقرار معتبر ہوگا وہ چیز اس کے اوپر دین ہوگی یا دین نہیں بنے گی بھائی کہتے ہیں ہاں بھائی غلام اب جب معذون ہو گیا اب اس کا اقرار معتبر ہے مولانا ورنہ تو اگر اس کے اقرار کے ہم اجازت نہ دیں پھر تو کوئی اس سے تجارت ہی نہیں کرے گا کہ یہ تو کل سارے ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے بھائی تو اب اس کے قول کا بھی کیا اس کا قول بھی معتبر ہو گیا مولانا صورت سمجھ میں آئی بھائی کال معتبر ہوا کا تو تاجروں کے اتنے پیسے دینے ہوں گے پیسے وصول کرنے ہوں گے تو یہاں اس کے قول کا اعتبار ضروری ہے جب قول کا اعتبار ہے تو اس کا اقرار بھی کیا ہوگا معتبر ہوگا وہ کہتا ہے مسن میں نے زید کا بھائی تجارت کے وجہ سے میں نے زید کے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں تو اب اس کا اعتبار نہ ہو تو زید کے پانچ لاکھ چلے گئے یا نہیں چلے گئے بھائی چل وہ تو چلے گئے پھر تو کوئی سی تجارت ہی نہیں کرے گا کہ اس کے پاس ایک دفعہ پیسے اس کی طرف چلے گئے پھر اقرار تو اس کا معتبر ہے نہیں لہذا میرے پیسے تو ڈوب جائیں گے تو لہذا اب اس کا اقرار بھی کیا ہوا معتبر ہو گیا اقرار المعز بھی اور معذون کا اقرار کرنا دیون کا اور غسب شدہ چیزوں کا جائز, یہ جائز ہے اسی طرح امانتیں وغیرہ بھی بھائی ان کا اقرار بھی ول یوتم ولا, ولا, ولا, مال ولا, يحب بي عوض ولا عوض بھی بھائی یہ کیا اپنی نکاح کر سکتا ہے یا آپ معذون خود شادی کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی خود نکاح نہیں کر سکتا آقا نے, ان، آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے بھائی اور شادی امور تجارت میں سے نہیں ہے تو اسے ان چیزوں کی اجازت ہوگی جن کی تجارت میں ضرورت پڑتی ہے بھائی اس کے علاوہ کی اجازت نہیں تو وہ اپنا نکاح نہیں شادی نہیں کر سکتا بھائی آقا کی اجازت کے بغیر اور اسی طرح بھائی آپ معذون تھا اس نے تجارت شروع کی بھائی بڑا ماہر تھا بڑی جلدی اس نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور کئی غلام بھی خرید دیے بھائی اب وہ ان غلاموں کا نکاح کروانا چاہتا ہے کیا ان کے کی نکاح کروا سکتا ہے کہتے ہیں نہیں ان کا بھی نہیں کروا سکتا اس لیے کہ یہ بھی باب تجارت میں سے نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اسے ان چیزوں کی اجازت ہے جن کی تجارت میں ضرورت ہوتی ہے بے غلاموں کو مکاطب بنانا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی امور تجارت میں سے نہیں ہے اس کی بھی اس کو اجازت نہیں بے غلاموں کو مال کے بدلے آزاد کرنا چاہتا ہے غلام کو کہتا ہے اتنا مال لے تو تم آزاد ہو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس میں مال تو حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ امور تجارت میں سے نہیں ہے بھائی لہذا اس کی بھی اجازت نہیں بھئی کسی کو ہیبا کرتا ہے کیا ہیبا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ہیبا بھی امور تجارت میں سے نہیں بھائی ہیبا میں ایک صورت میں ایوز بھی لیا جاتا ہے کبھی کباب تو کیا ہیبا بھی ایوز یہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہیبا بھی ایوز تو دراصل کس کے حکم میں ہے بے کے حکم میں ہے بھائی کیونکہ مبادل المال بالمال ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ہیبا بھی ایوز بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہیبا کے ایوز بھی جو لیا جاتا ہے وہ موت بڑی تھوڑی چیز ہوتی ہے وہاں کوئی برابری نہیں ہوتی تو یہ مانا ولی صلاح وجہ اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے وَلَا اَن اور نہ یہ کہ نکاح کروائے اپنے مملوکوں کا یعنی اپنے غلام اور باندھیوں کا نکاح کروائے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے ولا یو اور وہ مکاتب بھی نہیں بنا سکتا ولا یو سال مالن اور وہ مال پر شرط پر آزاد بھی نہیں کر سکتا ولا یا اور ایوس کے بدلے ہبا بھی نہیں کر سکتا ولا بغیر غیر اور نہ بغیر ایوس کے ہبا کر سکتا ہے اللہ دسی ریف ہاں کسی کو تھوڑا بہت والے نا کھانا طعام غیر سمجھ میں آیا یہ ہیبا کسی کو تحفے کے طور پر دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کسی کو تھوڑا بہت کھانا وغیرہ یہ توحفے کے طور پر دے سکتا ہے یا کوئی اس کو جو کھلاتا ہے یہ اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہے اس کی دعوت وغیرہ کر سکتا ہے بھائی یہ کیا وجہ ہوئی اس کی کیوں اجازت ہے یہ تو باب تجارت میں سے نہیں ہے مہمان نوازی کرے گا خرچہ آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی دوسرے کو کھانا دے گا تو خرچہ آئے گا تو اس کی کیوں اجازت ہے کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ تجارت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے بھائی تاجر لوگ تعلقات بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو تھوڑا بہت ہدایا ایک دوسرے کے دعوت وغیرہ کیا کرتے ہیں بھائی تو یہاں بھی ایک شخص نے جب اس کی دعوت وغیرہ کی ہے تو یہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کی دعوت وغیرہ کر سکتا ہے اور دوسروں کو یہ کیا کر سکتا ہے کوئی مگر یہ توفے کے طور پر دے تھوڑا سا تعام میں سے آو من یا یہ مہمان نوازی کرے من اس شخص کی یو جو اس کو کھانا کھلاتا ہے ہی حال اللہ اچھا بھئی تجارت کر رہا ہے تجارت میں تو انسان پر بھائی دین بھی آتا ہے اوقات قرضے انسان پر چڑھ جاتے ہیں تو وہ قرضے کیا آقا پر چڑھیں گے یا اسی پر کہتے ہیں بھائی ان قرضوں کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا بھائی اسی کی اسی کی ذات سے ہوگا لہذا اگر ان قرضوں کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نہ رہی تو پھر اسی غلام کو بیچ کر کیا کیے جائیں گے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے کیا کیے جائیں گے وہ قرضے ادا کیے, کیے, کیے جائیں گے ہاں اگر آقا اپنی جیب سے اس کا فدیا دے دیتا ہے اس کے قرضے ادا کر دیتا ہے پھر نہیں بیچا جائے گا ورنہ قرضوں کی ادائیگی کی کے لیے اسی غلام کو کیا کیا جائے گا بیچا جائے گا یہ معنی ہے وَدُّيُونُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَاقَبَتِهِ اور اس کے جو دیون ہے ان کا تعلق اسی کی ذات سے ہوگا يُباعُ فی حالِ الغرمائی بیچا جائے گا ان قرضوں کے اندر قرض قاہوں کے لئے إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى مگر یہ کہ اس کا فیدیہ دے دے اس کا آقا وَيُقْسَمُ السَّمَنُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِسَتِ اچھا تو اس کو بیچا گیا بھائی بیچنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے وہ اس کے قرضوں میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیے جائیں گے بھائی کیا کیے جائیں گے ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیے جائیں گے بھائی مثلا بھائی اس نے زید کا دس ہزار دینا ہے بکر کا بیس ہزار آمر کا چالیس ہزار دینا ہے اور تو یہ بیچا جائے بیچا گیا تو دیکھو آمر زید کا کتنا ہے دس آمر کا بیس اور بکر کا کتنا ہے چالیس زید کا دس آمر کا بیس بکر کا چالیس تو کل کتنے حصے ہو گئے ستر ہزار ہو گئے ستر تو یہ سات حصے ہو جائیں گے جتنا چار گنا کس کو دیں گے, گے, گے, گے بھائی تو کہتے ہیں وہ یوک سم سمن ہو بہنا بلحی سسی تقسیم کیا جائے گا اس کے سمن کو ان کا فاہوں کے درمیان بلحی سار <الْحُرِّيَّة> بھائی قرضے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی قیمت وصول ہو گئی ان سے بھی ادائیگی نہیں ہو سکتی بھائی بکر کے چالیس ہزار دینے تھے اور خالد کے ایک لاکھ دینے تھے بھائی اور یہ بکا کل ایک لاکھ کا تو قرضے سارے کتنے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار اور یہ کتنے کا بھی کہا ایک لاکھ, ایک لاکھ. تو حصوں کے بقدر یہ ایک لاکھ تو تقسیم ہو گیا ساروں میں لیکن ہر ایک کا کچھ نہ کچھ دین رہ گیا ابھی بھی کتنے دیون باقی ہیں ستر, ستر ہزار باقی ہیں اب ان کا کیا, کیا جائے کہتے ہیں وہ اسی غلام سے وصول کیے جائیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی تو یہ غلام ہے بلکہ اس کے آزاد ہونے کے بعد انتظار کریں گے ہم کہ یہ کب آزاد ہوتا ہے جب آزاد ہو جائے گا اب اس سے کیا کیے جائیں گے وہ قرضے وصول کیے جائیں گے ان کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر آزاد نہیں ہوتا تو بس وہ گئے پیسے نہ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں فی انفوزال ہی شے ان پس اگر باقی رہا دیون میں سے کوئی کچھ تو مطالبہ کیا جائے گا ان کا اس کے آزاد ہو جانے کے بعد حجر اہل سوکھ بھائی اس کو آکا نے اجازت دے دی تھی یہ تجارت کر رہا تھا آکا نے پھر پابندی لگا دی کہ بس آج کے بعد تمہیں تجارت کی اجازت نہیں ختم بھائی فور یہ محجور بن جائے گا کہتے ہیں نہیں فوراً محجور نہیں بنے گا بلکہ سارے بازار والوں کا پت کو پتہ لگنا ضروری ہے تو وہاں اعلان وغیرہ کرایا آقا بھائی سب کو بتائے کہ میں نے اس پر کیا کر دی ہے پابندی اب محجور ہو جائے گا بھائی یہ کیا وجہ ہے بازار والوں کی شرط کیوں لگائی گئی کہتے ہیں وجہ یہ کہ بازار والوں کو تو پتہ تھا یہ تو معزون ہے تجارت کرتا ہے ساروں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے لین دین کرتا ہے اب اگر ان کے علم کے بغیر اس پر پابندی ہم مان لیں تو یہ تو کل کو ہو سکتا ہے پھر لوگوں سے کیا کرے لین دین کرے اور لوگ تو یہی سمجھیں گے ابھی بھی اس کو کیا ہے تجارت کی ججا جی وہ تو اس کے ساتھ لین دین کریں گے تو ان کو دھوکا ان کے ساتھ ہوگا ان کا مال ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا بھائی ان, ان کا مال ڈوبنے کا خطرہ آ گیا تو لہٰذا ان کے لہٰذا اب ان کو بتلانا ضروری ہے ان کا علم ضروری بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں وہ ان حجیرا اگر اس پر پابندی لگائی گئی تو یہ محجور علی نہیں ہوگا اہل سوکھ یہاں تک کہ پابندی ظاہر ہو جائے بازار والوں میں اولادار الحر مرتد محجور بھائی اگر آقا مر جائے یاد رکھو آبد معذون فوراً محضور ہو جائے گا اس پر پابندی لگ جائے گی اب وہ آبد معذون نہ رہا بھائی کیوں آقا کے مرنے سے کہتے ہیں اس لیے کہ اجازت آقا کی طرف سے تھی اب جب آقا مر گیا تو اس میں اجازت کی اہلیت باقی رہی آقا میں اجازت کی اہلیت باقی نہ رہی جب تو اسی کی طرف سے تو اجازت تھی جب اس میں اہلیت نہ رہی تو اس, اس کی طرف سے جو اجازت تھی جو تصرف تھا وہ بھی خود بخود کیا ہو گیا ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر آقا مجنون ہو گیا اور جنون بھی جنون مطبق تھا مالانا یعنی کم از کم ایک ماہ تک مجنون رہا تو آقا سے اہلیت ختم جب آقا سے اہلیت ختم ہوئی تو آقا کی طرف سے اجازت تھی تو وہ جو اجازت تھی وہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بھائی یا اسی طرح آقا مرتد ہوا مولانا اور دار چلا گیا دار الفر بھائی تو اب یہ تو یہ بھی کیا شمار ہوگی پابندی شمار پابندی اس پر لگ جائے گی خود بخود بھائی یہ مانا ہے فی علم اگر آقا مر جائے او جون یا مجنون ہو جائے او لہ کبی دار الحرب مرتدہ یا مل جائے دار الحرف کے ساتھ مرتد ہو کر یعنی دار الحرب چلا جائے مرتد ہو کر سار المعزون محجوراً علیہ تو معذون کیا بن جائے گا محجور علیہ بن جائے گا وَلَوْ الْعَبْدُ سارا محجور علیہ بھائی آپ نے اگر بھاگ جائے بھگوڑا ہو گیا تو کیا اب محجور آلے بنے گا یعنی کہتے ہیں ہاں بھائی بھاگتے ہی خود بخود کیا ہو جائے گا یہ محجور آلے ہو جائے گا اس پر پابندی ہو جائے گی بھائی کیا وجہ ہے بھاگنے کی وجہ سے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ اب سرکش ہو چکا باغی ہو چکا اور آقا کبھی بھی اپنے باغی غلام کی اجازت پر راضی نہیں تو آقا نے چائے اگرچہ پابندی ابھی لگائی نہیں منہ سے نہیں کہا لیکن دلالتن پابندی آ چکی ہے کیا ہے دلالتن پابندی کہ آقا اس قسم کے غلام کی, آ... تس... آ... کی اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہاں اگر منہ سے آقا خود کہہ دیتے ابھی بھی اس کو اجازت ہے پھر تو سراہک آ گئی پھر اس پر پابندی نہیں ہے وہاں پابندی ہے دلالت کی وجہ سے کہ یہ واقعہ دلالت کر رہا ہے بھئی آقا اس قسم کے غلام کی اجازت پر راضی نہیں رہتا تو کہتے ہیں ولا ابلابد الزون جگر بھاگ جائے آبد معذون سارا مخجور مخجور علیہ ہو جائے گا وہ جائز فی ما قیده من المال عند ابی حنیفة رحمه اللہ تعالی وقالا لا يصح اقراره بھئی غلام پر پابندی لگا دی گئی پہلے عبد مازون تھا اب اس پر کیا لگا دی آقا نے پابندی لگا دی جب پابندی لگائی بھئی اس کے پاس کچھ مال بھی تھا اس نے تجارت شروع کی تھی کچھ مال بھی جمع کیا تھا تو کیا اس کا اقرار اس مال کے بارے میں معتبر ہے یا نہیں پانچ لاکھ روپے اس کے بعد جمع ہو چکے ہیں آخا نے پابندی لگا دی بس آج کے بعدوں میں تجارت کی اجازت نہیں بھائی سارے بازار والوں کو بھی بدلا دیا اب بھائی ابلام کہتا ہے کہ میرے پاس یہ جو پانچ لاکھ ہیں میں نے ڈیڑھ لاکھ عمر کا دینا ہے ایک لاکھ میں نے بکر کا دینا ہے اقرار کرتا ہے تو کیا یہ اقرار معتبر ہے اس مال کے بارے میں جو اس کے پاس ہے کہتے ہیں ہاں بھائی امام صاحب فرماتے ہیں یہ اقرار معتبر ہے صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس پر پابندی لگ چکی ہے اب اس کے اقرار کا کوئی اہدے نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو کیونکہ غلام اب دراصل یہ مال کس پر آ جائے گا آقا پر تو غلام کے اقرار کی وجہ سے ہم آقا پر مال کو لازم نہیں کر سکتے لہذا اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ صاحبین فرما رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں بھائی اقرار معتبر ہے اور اقرار کے اعتبار کی وجہ یہ کہ وہ مال جو ہے ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے ہمارا تو قبضے کی وجہ سے اب اس کا اقرار صحیح ہے قبضے کی وجہ سے اقرار صحیح ہے بھائی کیونکہ وہ مال ابھی بھی اسی کے قبضے میں ہے اور اسی مال کے بارے میں تو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ میں نے اتنا اس کا دینا ہے اتنا اس کا تو قبضہ بھی کافی ہے قبضے کی وجہ سے بھی اس کا اقرار موتبر ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہ عزا جیرا علیہ جب غلام پر پابندی لگائی گئی فیقرار جائز فی ما فییدی ہی مین المالی تو اس کا اقرار جائز ہے اس چیز کے بارے میں یدی ہی جو اس کے قبضے میں ہے مین المالی مال یعنی کہ مال رندہ ابھی حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وکال صاحب فرمات فیقرار اقرار صحیح نہیں فذلك يثلي على هو والمرء والله علم حقيقه القلام